بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ وحده صدق وادہ نثََََََََ وزد و حضم اللہ والسلام و سلط نبي باد میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتيو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج 1442 سو بياليلس القادہ كى ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقمت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے دسویں نقطے میں جاری ہے دسویں نقطے میں سلطنت عثمانیہ کا ذکر ہو رہا ہے طویل عرصے سے الحمد سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کا تذکرہ چلا آ رہا ہے سلطان محمد کے قابل ذکر اور قابل فخر تاریخی کارناموں کا تذکرہ ہو رہا ہے آج کے سبق میں انشاء اللہ سلطان محمد کے زمانے میں جو بری اور بحری فوج تھی اس کی تیاری میں انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے اس کا تذکرہ کیا جائے گا جیسا کہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ اس زمانے میں فضائی طاقت نہیں تھی صرف بری اور بحری فوجیں ہوا کرتی تھی اس لیے آج کے سبق میں انہی کا ہی تذکرہ کیا جائے گا سلطان اور خان کے زمانے سے عثمانیوں کے پاس مستقل فوج چلی آ رہی تھی ہر آنے والے حکمران نے فوجی طاقت کو بڑھانے کی طرف خصوصی توجہ دی سلطان محمد فاتح تو تھے ہی عسکری اور علمی انسان انہوں نے اپنے مجاہدین کی تیاری تربیت اور نظم و نسق میں بہت زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کیا ان کے خیال میں جو ایک درست خیال ہے فوج کسی بھی ملک کی اہم ترین بنیاد اور ستون کی حیثیت رکھتی تھی اس لیے انہوں نے فوج کی اثر نو تربیت بھی کی اور منظم بھی کیا الگ الگ گروہ مقرر کیے گئے جسے ہم یہاں عمارت میں ڈلگئی گئی کہتے ہیں اور ہر گروہ کا ایک کماندان مقرر کیا گیا جسے آغا کہا جاتا تھا یعنی چری کے نام سے جو شاہی فوج تھی اس کے جو کماندان ہوا کرتے تھے وہ براہ راست صدر اعظم سے عوامر لیا کرتے تھے اور صدر اعظم کو سلطان نے وزیر دفاع کے اختیارات سونپے ہوئے تھے سلطان محمد فاتح کا دور حکومت عسکری طاقت عددی برتری اور قسم قسم کی عسکری ایجادات کے حوالے سے ایک ممتاز اور منفرد دور تھا انہوں نے عسکری صنعت بنائے جہاں فوجی ضروریات کی تمام چیزیں لباس گھوڑوں کی زینے زرحے بنائی جاتی تھیں اس کے علاوہ اسلحہ اور دوسرا فوجی ساز و سامان بنانے کے کارخانے جہاں مناسب خیال کیا وہاں قلعے تعمیر کروائے بنوائیں، گڑ سوار پیدل توفانہ اور ان کے مددگار کئی ایسے دستے تھے جن کی فوجی تربیت و تنظیم پر خاص توجہ دی گئی تھی اور اس زمانے کا جو سب سے بہترین اسلحہ تھا وہ ان فوجیوں کو دیا جاتا تھا جو دستے باقاعدہ بلا واسطہ لڑائی میں مصروف ہوتے تھے ان کی امداد کے لیے گولہ بارود خوراک جانوروں کے لیے چارے کا بندوبست کرنے اور سامان جنگ ذخیرہ کرنے کے لیے صندوق تیار کرنے اور میدان جنگ تک ان کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے بھی باقاعدہ گروپ موجود ہوا کرتے تھے ایک اور گروہ بھی ہوا کرتا تھا جس کا کام محصور شدہ شہر کی فصیلوں کو بارودی سرنگوں سے گرانا اور زمین دوز راستے بنانا ہوتا تھا اسی طرح ایک اور دستہ بھی تھا جس کا کام پانی کی سپلائی کو یقینی بنانا ہوتا تھا ان حالت جنگ میں مجاہدین کو یہ دستہ پانی مہیا کرتا تھا سلطان محمد کے دور میں عسکری یونیورسٹی نے بڑی ترقی کی ان کے دور میں انجینئر ڈاکٹرز گھوڑوں کے معالج سائنس دان اور بہت بڑے بڑے ماہرین علم و فن تیار ہوئے مختلف فنون میں تخصصات کرنے والے یہ لوگ اسلامی فوج کی امداد کیا کرتے تھے ان عثمانی مجاہدین نے اپنی پیشہ وارانہ مہارت اور ترتیب و تنظیم کی بدولت بڑی شہرت حاصل کی سلطان محمد فاتح بری اور بحری فوج کی ترقی کے بہت خواہش مند تھے انہیں بحریہ کی اہمیت کا صحیح اندازہ قسطنطنیہ کی فتح کے دوران ہو گیا تھا جہاں عثمانی بحریہ نے جب محاصرہ سخت کرنے کی کوشش کی تو عثمانی بحریہ کو بہت سخت ردعمل دیکھنا پڑا تھا اس لیے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی بحری فوجوں کی ترقی کے لیے بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے خسنطنیہ کی فتح کے بعد انہوں نے بحری آلات جنگ کی طرف بہت زیادہ توجہ دی حتیٰ کہ تھوڑے عرصے میں عثمانی بحریہ دونوں سمندر بحرِ اسود اور بحر ابیس پر چھا گئی اسماعیل سرہنگ کی کتاب ہے حقائق الاخبار عن دول البحار اس کتاب میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ سلطان محمد نے عثمانی بحریہ پر خصوصی توجہ دی حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح اس لقب کے مستحق ٹھہرے کہ انہیں عثمانی بحریہ کا مؤسس اول شمار کیا جائے انہوں نے اپنے پڑوس میں موجود ملکوں کے بحری صنعت میں جو ترقی تھی اس سے بہت فائدہ اٹھایا مثال کے طور پر اس وقت اٹلی کی حکومت تھی بلگاریا جنیوا یہ سلطنتیں اس وقت بحری سلطنتیں شمار ہوا کرتی تھی سلطان نے ان کے ہنرمندوں سے بہت فائدہ اٹھایا بطور مثال ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان نے ایک بار بہت بڑا بے مثال جہاز دیکھا حکم دیا کہ اس جہاز کو پکڑ لو اور اسی نمونے پر جہاز بناؤ پھر اس جہاز میں انہوں نے کچھ اضافے بھی کروائے تاکہ یہ پہلے سے بہتر ہو جائے جہاز بنانے کے لیے ایک مستقل ادارہ ہوا کرتا تھا اس میں تین ہزار بحری سپاہی کام کیا کرتے تھے جس میں کپتان جہازوں کے قائد آفیسر اور جہاز چلانے والے شامل ہوا کرتے تھے